اہل برلا ایم ایس شہیدان بچ برلا ہر رحمان امیتا نمنت آج مارچ انیس سو اکہتر کی سات تاریخ ہے اور درس پرانے کریم کا آغاز سورشا کی آیت ایک سو پچہتر سے ہو رہا ہے فور اوور ون سیون فائیو کی یہ آخری آیات ہے اور پرانے کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے چیپٹر یا سورج کے آخر میں بات کو چمتا کر سمجھاتا ہے جسے ہم انگریزی میں سماپت کرنا چاہتے ہیں اور اس کا بھی اس کا انداز بڑا ہی نرالہ بڑا ہی روزگانہ ہے آخر میں بات یہ تھی, یہی تھی کہ قوموں کی تباہی اس وقت ہوتی ہے جب وہ دین کے معاملے میں گلوگ کرتے مبالغہ کرتے پچھلے درس میں یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ دین اپنے مقام سے گرتا اس وقت جب اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے اور مبالغہ یہ ہے کہ جس مقام پر کسی کو رکھنا چاہیے اسے اس مقام سے آگے بڑھا دیا جاتا ہے مذہب کے معاملے میں کوئی اہل مذہب بھی اپنے کسی بزرگ کی شان میں گسا نہیں کرتا یعنی اسے وہ اس کے مقام سے نیچے نہیں گراتا وہ کرتا یہ ہے کہ اسے اس مقام سے اونچا لے جاتا ہے اور کسی کو غلط کہتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ بس یہ وہ غلط ہے کہ جس میں وہ شہ اپنے مقام پر نہیں رہتی دین, کا نام ہے ہر شہ کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے کا نام ظلم کسی شہ کو اس کے مقام پر نہ رہنے دینے کا نام ہے تو اس میں تنقید ہو یعنی کسی کو نیچے اتار دیا جائے تو اور اس میں ظلم ہو اس کے مقام سے آگے بڑھا دیا جائے تو دونوں صورتوں میں دین نہیں رہتا تباہیاں آ جاتی ہیں اب آپ دیکھیے اس گلوم کا مدار خالص جذبات پر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس گلوم کے لیے جو ایک شہر پڑھا تھا کہ جو سمجھوں اور کچھ خاصے عرب میں سونے والے کو امبی بات یہ تھی کہ اس کے لیے دلیل کیا ہے تمہارے پاس تو اس نے دلیل کی بجائے کہا یہ تھا کہ مجھے معذور رکھ میں مست صحبائیں محبت ہوں یعنی یہ خالص جذباتی کی موتی ہے اس کے لیے دلیل نہیں ہوتی جو زیادہ پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ شہ ہے کہ جو نشہ پینے سے ہی آ سکتا ہے دوسرے کو سمجھایا جا ہی نہیں کرتا تو یہ چیز جذبات سے متعلق ہے اب اس چیز کی تربیت کرتا ہوا چلا آ تھا قرآن اور عزیزا نے من دیکھیے ایک لفظ جو اس نے اس کے بعد استعمال کیا کہ یہ چیزیں تم نے اپنے خیالات سے وضع کی اپنے ذہن سے تراشی اس تمہارے جذبات کا تعلق تھا دین یا ناس کر جا کم بڑھا ربکم خدا کی طرف سے تمہارے پاس دلائل آتے ہیں آپ غور کر رہے ہیں کہ قرآن بعد پہ یوں نظر آئی جیسے کس قرآن کی ایک صفت بیان کی گئی ہے ایک اس کے متعلق کے کس مقام پہ برہان لایا ہے قرآن غلوم کے لیے تم صرف جذبات پیش کر سکتے ہو تمہارے پاس برہان نہیں ہوتا اور دین کی بنیاد برہان پر ہوتی ہے غلوم کی تردید میں جو کچھ کہا گیا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک لفظ قرآن نے اس کو چمٹا کے رکھ دیا ہے یاسو کا جا برہان میں رکھ دین کی بنیاد دلائل پر ہوتی ہے عقل پر ہوتی ہے علم پر بصیرت پر فکر پر تدبر پر شعور پر وہ دوسروں سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم سچی ہو دلیل لاؤ میں بھی دلیم پیش کرتا ہوں ادو انا بصیرت ادو ارمہ ہے انا وسیعت انا دبان تبانی ہم جو خدا کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں علاب الدین بصیرت دعوت دیتے ہیں تمہ بصیرت کی بنیاد کے دعوت دیتے ہیں میں بھی ایسا کرتا ہوں اور میرے متبے جو ہوں گے وہ بھی ایسا کریں گے وہ وسط صاحبہ ہے محبت نہیں کہیں گے اپنے آپ دلیم دیں گے جو کچھ وہ کہیں گے کہتے ہے کہ ہم جو تمہارے پاس لے کے آئے ہیں تو برہان لے کے آئے ہیں دلیل لے کے آئے ہیں گرین لے کے آئے ہیں اس لیے ہماری دعوت اس کی بنیاد برہان کر دو گی ایک چیز تو ہوئی یہ برہان برہان کرتی کیا اگلا لفظہ و انجم میں علحت نورم مبینہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ برحان والا برحان ہم نے دیا ہے تمہیں یہ ہے کیا تاریخی میں اندھیرے میں ہوتا کیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تاریخی ایک ایسی چادر ہے وہ اس طرح سے ڈھانپتی ہے ہر شہر کو کہ کسی شہر کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے یہ عجیب قسم کا ایک بندہ ہوتا ہے کمرے میں مختلف چیزیں پڑی ہو اس کے اوپر اگر آپ کو ڈال دیں موٹے سے موٹا اگر کچھ یا بہت بڑی چیز غریبی ڈال دیں پھر بھی پتہ لگتا ہے کوئی اونچی ہے کوئی نیچی ہے کچھ نہ کچھ تو زیادہ ہو جاتا ہے لیکن جب تاریخی تھا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں نشیب و فراز تک بھی سب ختم ہو جاتے ہیں جو وہ ایک ایسا سمندر ہوتا ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں گم ہو جاتی ہیں کسی شہ کے متعلق علم نہیں رہتا کون سی چیز کہاں رکھی میں نے ابھی عرب کیا تھا نا کہ ظلم کے को ظلم کو کہتے ہی اس کو ہے کہ جس شہر کو جس مکان پہ ہونا چاہیے ہو وہاں نہ ہو وہ دلک میں یہی ہوا تھا نا وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے یہ کوئی شہ اپنے مکان پہ نہیں رہتی وہ کہتے ہیں تاریخی ہیں جس کی وجہ سے یہ نظر نہیں آتا اور پھر تاریخی کا دوسرا نقص یہ اندھیرے میں تو رسی بھی ہے انسان اب فیصلہ نہیں کر سکتے آپ تاریخی میں کہ یہ سانس ہے یا رسی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہر چیز اپنے مقام پہ ہے یا نہیں اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہر کچھ شہر کی یا سلیٹ کیا ہے وہ है ہے یا سانس ہے سر کے اب کیا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا دیا جانا بھائی چراغ لانا ذرا موم بتی لانا مارکس جلانا روشنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو یہ بتا سکتی ہے ایک تو یہ کہ ہر شہ کی حقیقت اور اصلیت کو کہ یہ رسی ہے یا سانپ ہے اور تو یہ کہ ہر شہ اپنے مقام پہ پڑی ہوئی ہے یا نہیں روشنی کا یہ کام ہے تو اس نے جب کہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں دین دیا ہے اس کی بنیاد برہان پہ ہے دلیل پہ ہے کہا یعنی وہ اندر نہ الیکٹم نورم مدینہ ہم روشنی لائے ہیں تمہارے پاس خود روشنی کی ایک فکر بیان کی ہے میں نے ارد کیا تھا نادیمانی من کے قرآن کا اعزاز اس کے الفاظ کے انتخاب میں ہے قرآن کریب پور مدین کی روشنی خود روشنی واضح ہے اور دوسری چیزوں کو واضح کرتی ہے دوسری چیزوں کو واضح کرتی ہے روشنی یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے یہ پہلی چیز جو قرآن نے کہی ہے اپنے مسلم وہ بھی بڑی اہم ہے چراغ اگر کہیں جلتا ہو تو اس کے لیے آپ کو کوئی دوسرا چراغ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی جو بتائے کہ یہاں دیا رکھا ہے روشن چراغ آفتاب احمد دلیل آفتاب جسے کہتے ہیں روشن چراغ یا روشنی جو ہے لائف جو ہے وہ اپنی ذات کے بتانے کے لیے کسی دوسری روشنی کی محتاج نہیں ہوتی وہ اپنی دلیل آس ہوتی ہے قرآن کریم کو زمین کے لیے خارج سے کہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ایک جگمگاتا ہوا دیا ہے چراغ ہے قرآن نے اسے کہا خود اپنے متعلق اس لیے یہ اپنی نمود کے لیے کسی دوسری روشنی کی اس کو ضرورت ہی نہیں محتاجی نہیں ہے یہ, یہ جگمگاتا ہوا چراغ ہے یہ غلط ہے کہ سب قرآن کو سمجھنے کے لیے اٹھارہ علوم کی ضرورت ہے یہ ناقص ہے یہ غیر مکمل ہے یہ اس کی تکمیل فراہ پہ ہوتی ہے پتل نہیں روشنی کی باتیں ہی مکمل ہوتی ہے وہ اپنی ملک کے لیے اپنی ضہور کے لیے کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا میں نے پہلے مثال کے طور پہ کہا ہے کہ جلتے ہوئے روشن چراغ کو ہم کسی دوسرے دیے سے جا کے نہیں ڈھونڈتے وہ اپنا پتا آپ دیتا ہے کہ میں یہاں ہوں قرآن اپنے سمجھنے کے لیے کسی خارجی روشنی کا محتاج نہیں علم و فکر کے روح سے سمجھا جاتا ہے جیسے چڑاغ کو دیکھنے کے لیے روشن آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے اندھی آنکھ سے دیا جلتا ہوا بھی نظر نہیں آ سکتا ادھر دیوائے بینا ہونا چاہیے جسے علم و بصیر و فکر و تدبر کہا جاتا ہے دیوائے بینا اور چڑھاغ روشن پھر کسی تیسری چیز تیس کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی چراغ روشن نہیں ہے تو دینا آنکھ کچھ کام نہیں دے سکتی جیسے کہ اندھیرے کمرے میں اندر آنکھ کام نہیں دیتی چراغ روشن ہے اور آنکھ اندھی ہے پھر بھی چراغ آپ کے لیے بے فائدہ ہے کچھ کام نہیں دے سکتا روشن چراغ اور دیدا ہے دینا پرانے قریب فکر انسانی بس ایک کافی ہے دنیا میں سمجھنے کے لیے حقائق نور نوری خوب روشن ہے اور ہر شہ کو روشن کرتا ہے لہذا جب اس کی روشنی میں دیکھا جائے کہ کس شہ کا کون سا مقام ہے تو اس کے بعد صرف تباہن پرستی کی کہیں گنجائشی بات ہی نہیں رہتی یہ جہاں جہاں آپ نے ان لوگوں کو ان انسانوں کو ان قبرتوں کو کا فطرت کی ہوں یا انسانوں کی ہوں ان کے مقام سے جو آگے لے گئے ہیں آپ غلوم کیے ہے آپ نے تو یہ تباہم پرستی ہے آپ نے قرآن کی روشنی میں ان چیزوں کے مقامات کا تعین نہیں کیا قرآن کی روشنی میں تعین مقام یہی ہے ادا سب سے بڑی قوتوں کا مالک ہے کائنات کی ہر شے اس کے قانون کے تابع مسقر کر دی گئی ہے انسان خدا کے دیے ہوئے اختیار و ارادہ کا مالک وہ ان تمام اشیاء کائنات کا علم حاصل کر کے قوانین کا علم حاصل کر کے ان کو متثر کر سکتا ہے لہٰذا خدا کے نیچے انسان کا مقام ہے انسان کسی اور شہ کے سامنے جھٹنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے جہاں کسی انسان کے دل میں کسی دوسرے انسان کا کسی قسم کا حوصلہ حسن تاری ہوگا انسان اپنے مقام انسانیت سے گر جائے گا پرانے کریم انسان کو اس کے اپنے مقام سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہے بنا تو دونوں پر نظینہ نسندہ بڑی عظیم ہے تعلیم ان میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بلا دیا خدا کو بلا دیا کیا ہوا اسے یاد رکھ لیا تو کیا ہوا اسے بلا دیا تو کیا ہوا الاو مینس اللہ کام انسم اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کے مقام سے بھل جاتا ہے خود فراموشی کا نتیجہ ہوتا ہے انسان اپنے مقام کو فراموش کر دیتا ہے خدا کو فراموش کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں خدا کا ذکر اس کو سامنے رکھنا قرآن کریم کا وہی تو ذریعہ ہے بکر کسی کو کہا ہے قرآن نے اس کا مقصد کیا ہے وہ انسان کے اس کے مقام سے آگاہ رکھتا ہے ہر بات اسے بھلا دیا جائے تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے یا تو پھر گرون ہو جاتا ہے غلو کی طرف جائے اور اگر یہ چیز نیچے کی طرف آئے تو پھر وہ کافی مزیدہ ہو جاتا جدھر جی گئے آ کے گھر دہ بہت بڑا مقام ہے نا آپ کے یہاں ہو جائے کافی مزید شرف انسانیت سے گلی ہوئی چیز پرانی کریم انسان کو اس کے مقام سے آگاہ کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے اور عربی زبان میں ذکر شر پر مذہب کو کہتے ہیں قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے اس لیے اس نے اس کو نور الدین کہا کہ خود روشن ہے کسی دوسری روشنی کا محتاج نہیں اور ہر شہر کو روشنی کا فائدہ ہے ہر شہر کے مقام کو متعین کر دیتا ہے خدا کا مقام کائنات کی چیزوں کا مقام انسان کا مقام رسول کا مقام ہر شے ہر شخصیت کا مقام متعین کر دیتا ہے یہ قرآن نے بتایا وہ پہلے سے وہ غلط کے متعلق بات کرتا چلا آ رہا تھا دونوں طرف کی چیزیں تھیں عیسائیوں نے حضرت سے علیہ السلام کو خدا بنایا یہودیوں نے انہیں مقام رسالت سے نیچے گر کے ان کے خلاف عجیب عجیب قسم کے توہمتیں لگائی اور کہا کہ ہم نے ان کو لانت کی موت مار دیا ہے ان کے صحیح مقام سے جرایا قرآن نے آ کے کہا کہ عبد تھا وہ خدا کا رسول تھا یہ ہے مقام اس کا صحیح کہا اس قسم کے مقامات کے قائم کے لیے خدا کی طرف سے جب جگمگاتا ہوا چراغ آ گیا اب تباہم پرستیوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی اور جس के کے پاس یہ جگمگاتا ہوا دیا تھا دیا تو اب بھی یہ روشن ہے میں نے ارد کیا کہ रोशनी کی روشنی سے فائدہ وہ اٹھاتا ہے جس کی آنکھ روشن ہو اندھا نہیں اٹھا سکتا اس سے فائدہ دیا تو روشن ہے ہم اندر ہو چکے ہوئے جہاں جہاں ہم نے انسانوں کو ان کے مقام سے غلام کیا ہُوا ہے مطالبے کیے ہوئے ہیں یہ ہماری آنکھ کی کا اثر ہے قرآن تو ان کا صحیح مقام متعین کرتا ہے اور ملزینہ آمن ملنا ہے وہ تفمدہی اور سہیگین ہو وہ جو قرآن کی حقیقت سے ایمان لاتا ہے دیا دے کے کمرے میں کی کے مقامات کا تعین کرتا ہے وہ تزم و صرف ہی مان لانے کی بات نہیں ہے تو ایک دفعہ سراقت کو مان لیا نا اور اس کے بعد تو احتسام بڑی ضروری چیز ہے لازم پکڑنا کسی چیز کو اختتاموں پر سواب کے ساتھ اس کے ساتھ چنتے ہوئے رہنا ذینہ کالو رب اللہ سمت تقام وہ لوگ جو لو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر تو تدزل عرحم ملائے تب. یہ ہے جن کے اوپر فرشتے نازم ہوتے ہیں ہی اس کے ساتھ ایک تمام ضروری ہے یہ لوگ ہیں فتح خود کی رحمت مین ہوا فضل اور کرتے چلے جائے قرآن ریزا نے من اس اعزاز سے بات کیسا جاتا ہے ان کو کیا چیز ملے گی فضل اور رحمت قرآن کریم نے فضل کو یہ بنیادی زندگی کی معاشی سہولتیں جو ہیں رز جیسے آپ کہتے ہیں سسٹیننس کے سامان جسے کہتے ہیں سامان ویز جسے کہا جاتا ہے جسے معیشت یا معاشی چیزیں کہا جاتا ہے اس کے لیے قرآن نے فضل کا لفظ اس استعمال کیا معاشی سہولتیں جتنی بھی ہیں انسان کی یہ سبھی زندگی جو ہے ان کے لیے ضروری ہے لیکن قرآن کا مقصود صرف انسان کی سبھی نشو نما تو نہیں سبھی زندگی کی ہی چلی لیے سامان وہاں پہنچانا تو نہیں یعنی صرف یہ نہیں یہ بھی ضروری ہے ہندی کے بھی تو قرآن نے کہا ہے انسان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و بھی اس پر اس کا فریضہ اس کا نسولین ہے اس کے پروگرام میں یہ ہے یہ چیزیں کہ جن سے انسان کی انسانیت کی نشو و ہوتی ہے اسے وہ رحمت سے تبدیل کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ احتسام قرآن سے احتسام کا نتیجہ ہوگا رحمت بھی ملے گی فضر بھی ملے گا معاشی سہول بھی ملیں گی اور انسانیت کی جتنی صلاحیتیں ہیں جن سے اس میں آگے ارتقائی منازل کو طے کرنا ہے یہ بھی ساتھ اس کے ملتی چلی جائیں گی جسے کہتے ہیں دنیا بھی ملے گی اور عثبہ بھی ملے گی آفرت بھی ملے گی حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں یہ تو ایک قتل ہے ندی کا بہرحال قرآن کہتا ہے کہ معاشی سہول بھی ملیں گی انسانیتی نشو و نما کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے وہ بھی انہیں حاصل ہو جائے گا وہ یادی ہند کی وے سرا تم مستقیم اور انہیں وہ خدا ایسے سیدھے اور متوازن راستے پہ چلائے گا مستقیم سیدھا ہی نہیں ہوتا بلکہ دوش راستہ بھی ہوتا ہے جس میں نشیب و فراز نہ آئے کس قسم کے راستے پہ چلائے گا نصل یہاں تھا عام زخمی تر کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ وہ انہیں اپنی طرف آنے والے راستے کے اوپر چلائے گا اگرچہ بات یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی ہے لیکن چونکہ ہے بڑی اہم اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جہاں بھی اس قسم کی چیل آئے مختصر انفاظ میں ہی صحیح اس کی طرف اشارہ ضرور کر دوں خدا کے مطابق ہمارے ذہنوں کے اندر اور معدور ذہن انسان کا کچھ ایسا ہی تصور کر سکتا تھا اس کے لیے ذہن میں یہی ہے کہ وہ کہیں ہے اور جگہ اس زندگی میں ہم تصور کرتے ہیں تو وہ کچھ عرش کے اوپر آسمان کے اوپر آسمان پہ کچھ ارش ہے وہاں ہے وہ کسی وقت بھی آپ ذہن میں لائیے آپ دیکھیں گے ذہن میں آسن کچھ اس قسم کا ہے تو محبوب دین ہوتا بھی مجبور ہے اصل میں وہ ٹائم اینڈ اسٹیٹ سے مکان اور زبان کی حدود سے آگے جا نہیں سکتا اور اس کا اوپر ہونا تو یہ ہے کہ جب ہم کچھ بھی نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں اتنا اشارہ جو ہے اوڑی کا اوپر کی طرف سے اس سے ہر بھی سدار ہوتا ہے اوپر والا دیکھتا ہے جو ہم روز کہتے ہیں تو وہ اس زندگی میں بھی ہمارے متعلق ہم ذہن میں جب لاتے ہیں خدا کا تصور تو کسی خاص مقام میں وہ آتا ہے اور مرنے کے بعد تو آپ دیکھیے اب بھی آپ اپنے ذہن میں ذرا لائیے بند کر کے مرنے کے بعد کا تصور یہ ہے کہ کوری ایک مکان ہے بہت بڑا سا میدان اس میں سارے جمع ہوں گے وہاں خدا ہوگا تو جب بھی قرآن میں کہیں یہ چیز ادہ آتا ہے نا ان دلائے اس کے معنی یہ زین میں آتے ہیں کہ وہ کہیں ہے اور ہم نے اس کی طرف جانا ہے ہم کہیں اور ہیں وہ کہیں اور ہے اور مرنے کے بعد ہم نے اس کی طرف جانا ہے یہ تصور میں نے کہا ہے کہ محدود زین سائنا ذین اتنی گلا رہتا ہے تصور یہ خدا کا نہیں ہے ہوا محکوم ایسوم تم تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اخرت وغیرہ ہے نفرت بری وہ تو انسان کی لگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کی اپنی جان سے زیادہ قریب کہیے کہ جان سے کوئی کریم ہو سکتی ہے چیز انسان کے لیے جسے آپ زندگی کہتے ہو تو ہے ہی جان اور یہاں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے وہ کہتا ہے کہ تم بھی جب جان کا ذکر کرتے ہو تو حالانکہ یہ ایک ایکسپرس چیز ہے کوئی محسوس مادی میٹیریل مٹیریل نہیں ہے تم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہاں میرے جان ہے یہاں جان ہے یہ یہ جان ہے اے یہ جان ہے یہ نہیں کہہ سکتے آپ جان کے متعلق آپ کہہ نہیں سکتے کہ جسم جی نے کہاں ہے لیکن وہ کہتا ہے اس کے باوجود تم نے اپنی زبان میں اس میں رگے جان ایک چیز قرار دے رکھی ہے نا کسی طرح سے تم نے خدا کے مطلب بھی یہ سمر سمجھ رکھا ہے کہ وہ بھی کسی اسی طرح سے محدود چیز میں ہے وہ تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس لیے جو ایسا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے لیے یہ تصور کہ وہ کسی اور مقام میں ہے یہ تصور غلط ہے اصل میں میں نے عرض کیا کہ مادور بین اس کے سواج چارا اس کے لیے نہیں تھا اس تصور کو یہ تصور میں آ کے بہت زیادہ تقریب ہوئی انہوں نے یہ چیز کہی کہ انسانی روح جان انسان کی ذات جو کچھ بھی ہے یہ خدا کی ذات کا ایک حصہ ہے یہ وہاں سے الگ ہو گئی وہاں رہ گیا اور اس میں سے یہ چینٹا کے یہ نیچے انسان کے اندر یہ سارے انسانوں کے اندر جو کچھ بھی ان کی روح یا جان ہے یہ خدا کے اس ذات کا ایک حصہ ہے جو یہاں اب وہاں سے یہ الگ تو ہو گئے اب رو رہی ہے یہ ہے تصور کی بنیاد مادھی دنیا کے اندر گر کر انسان کی ذات چونکہ اپنی اصل سے الگ ہو گئی ہے اس لیے رو رہی ہے جس میں میڈے کی بچہ گوار جانا نا ماں تو وہ یہ سارا تو سبوت اس میں چون ہائے تھی سند اب جدائی ہن سب کا تو سارا راز ہی تمصیلات میں ہے نا کسانوں کے ذریعے سے کچھ نہیں ہے تو سب میں صرف مثالیں کہتا ہی بنسری لو کی ہو رہی ہے اسے رکھتے ہوئے لیکن بات تو شاعری کی ہے نا شاید نے جو کہا تھا کہ تو سب برائے شیئر کرتے خوبصورت تو سبر ہے ہی شیئر کہنے کے لیے بڑی دسندہ بات ہے مثالیں ہوتی ہیں بنسری لو کیوں رہی ہے اس لیے کہ جنگل سے کٹ کے الگ ہو گئی चलिए سر مسل سہو کہ انسانی رات تو باقی رات سے کٹھی ہوئی ہے بندری تو ہو رہی ہے بہت سے از جائی ہے شکایت کی اب انسان کی قبر و تاز کا منتہا یہ ہے کہ یہ جو اس سے الگ ہو گئی ہے شہ اپ اپنی اصل کے ساتھ جا کے مل جائے آپ کو پتا اسی لیے یہ بزرگوں کی موت کو موت نہیں کہتے وسال کہتے ہیں مسئلہ کے من کسی سے مل جانا بلکہ ان کو عرف کہتے ہیں نا روس شادی ہوگا دلہن دلہن کے دلہا کے پاس جاتے چلی جاتے انہوں نے یہ جو تصور دیا نا کہ اس سے الگ ہو کے یہ آ ہے دنیا میں مادی کائنات کے اندر مادے کے پیپر میں انسان کی روح اس سے الگ ہو کے آ یہ الگ کی کا تصور جو ہے اس نے تصویر دی اس چیز کو کہ وہ کہیں اور ہے اور یہ انسان کہیں اور ہے یہ تصور غلط ہے کہیں اور ہونے کے تصور سے ماورات مزلہ ہے تھوڑا محسوس ہے نا موسوم تم جہاں بھی تم ہو وہ تو تمہارے ساتھ ہے اس لیے جہاں قرآن میں یہ آئے گا الہ لے راجی ہوں یا کی طرف. طرف جانا ہے یہ نہیں کہ وہ کسی مقام میں ہے کہ جہاں جا کے اس کو کسی طرح سے ہم نے ملنا ہے اور یہ وہ بنیادی غلط فہمی تھی جو نبی عطم صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کے سی عتیجے میں یہ چیز آئی کہ ایک انسان اپنے اس جسم کے ساتھ یہاں سے اٹھ کے کسی مقام میں جا کے خدا سے ملتا یہ مجھے آیا ہے خدا کو مقام کے اندر محدود کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اگر یہ تصور کیا جائے کہ وہ یہاں سے اٹھ کے کے عرشوں اوپر خدا سے جا کے ملتے ہے تو جو قرآن نے کہا ہے وہ ہی الہ ہے اور قرآن میں بے شمار مقامات آپ یہ ہے الہ کہ لہر راجی لکی ہے اس کے معنی خدا کسی مقام پہ نہیں کہ وہاں جا کے اس کو ملنا ہے یا اس کی طرف جانا ہے جہاں جہاں یہ تیر آئے گی رہے اس کے معنی ہوں گے اس کے مقرر کردہ نسب الدین کی طرف جانا ہے تم تمہارے لیے جو اس نے ایک مقرر کیا ہے نسب الدین اس کی طرف جانا ہے وہی وہ, وہ تیر تو آپ کو معلوم ہے جہاں وہ آیا جی ہوں وہ تو اس کے اندر دو تین درس میں نے دیے تھے بڑی عظیم مزید ہے وہ ہے نا وہاں والا مدب مناسم بے شم مینا سو سے وجوہ و نفسمرات وہ ہے کہ دنیا کے اندر جب ہفتے باطل کا مقابلہ آئے گا تو وہاں ٹکراؤ ہوگا تمہارا مشکلات کا سامنا ہوگا تفادمات ہوں گے قدم قدم کے اوپر مقابلہ ہوگا تمہارا جو لوگ کمزور ہوں گے وہ تو ان مقابلوں سے ڈر کے کسی اور طرف کو نکل جائیں گے لیکن جن لوگوں کے سامنے وہ صحیح واضح نسب ہوگا وہ ہر مقابلے کے وقت سے ٹکر لے کر اس سے اس کو شکست دینے کے بعد اس سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ کہیں گے کہ تم کیا کرتے کی؟ کہ تمہارے سامنے آنے سے تمہاری روح سے مقابلے سے مزاحمت سے ہم اپنا رخ کسی دوسری طرف کر رہے گے ہم نے اپنے سامنے خدا کا مقرر کیا ہوا نقل و رکھا ہے انہیں دلداس میں راجے ہوں ہم ہمارا ہر قدم اس کی طرف اٹھے گا تم راستے میں آ کے دیکھو تو صحیح ہمارے بڑی عظیم چیز ہے اب وہی امنا بندہ جہاں کوئی بد شگونی بدقبری دا مصیبت کی بات آپ کے اوپر آئے تو اِنَّا تمنا بندہ آئے گا جڑے گھر کو چلے ہم اس کی طرف یہ عجیب انداز ہے کہ جہاں سب سے سخت مقابلہ آئے اس مقابلے کے ساتھ اس کے گرے مان میں ہاتھ ڈالو دے کے ایک طرف کرو اور اس کو کہو کہ گئے نہ چلاؤ اس کی طرف کر دو کیا کرتے ہو تمہیں یہ راجی کیا رہے ہیں ہم اس کی طرف اس کی طرف تو یہ مانے ہیں کیا نہیں عظیم تین جینا نے ایک مصبونین اپنے سامنے رکھنا خدا کا مقرر کرنا وہ جو لال نے ایک مشرے میں یہ کہا ہے کہ قرآن کا اردو کیا ہے حق آر آس کو جس قسم کا خدا چاہتا ہے کہ تم جس قسم کے بن جاؤ یہ تمہیں اس قسم کا بنا دیتا ہے یہ ہے الہی کے مان تو وہ اس کا من کیا ہوا جو مسلم ہے وہ اس کی طرف جانے کے لیے راستے روشن کر دیتا ہے تمہارے سامنے رہنمائی تمہیں دے دیتا ہے یہ نسب العین کیا ہے یہ تو قرآن کریم میں سارا قرآن ہی اس نسب العین کی شہادت دیتا چلا جا رہا ہے خدم قدم قدم کو متعین کرتا چلا جا رہا ہے کام الفاظ میں اگر آپ یہ آئے کہ جو گزر چکی ہیں ان میں اگر آپ دیکھیے سب سے پہلے ایک عالم گیت برادری بناتا ہے آنند ناس محمد اللہ علیہ غورت کی یہ نصب الرحم کہ سارے تفر کے مٹا کے سارے اختلافات مٹا کر عالمگیر برادری بناتا ہے انسانیت کی یہ اسلام اور خدا کے نام پہ حاصل کردہ مملکت جو ہے اس میں ہم دو کتوں کو دو خطوں کو ایک نہیں بنا سکے وہ عالمگیر برادری بناتا ہے اس لیے کہ احتسام بحبد اللہ نہیں رہا قرآن کا نصب الدحم سامنے نہیں آتا پوری انسانیت کو وہ ایک برادری بناتا ہے ہم دو مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کو ایک سو کھڑا خرابی کر سکتے ہیں پہلا نسب الدہ سارن نہ سو متنوائے پھر اس قسم کی مخلوط لاکھ نسب العین دیکھیے ویزا نے نہ کوئی ضروری خطرہ نہ دل میں ہزم اور افسدگی اور مراد اللہ افزا اندازہ لگائیے اگلا نسل نیند کہ ماں کا نا لاشرے نہیں ہوتی ہے کتاب اگر حکم اور نبوب السما غبول بادل اللہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے اسے حکومت کیوں نہ مل جائے اس کو اختیارات آئین سازی اور قوان... قوانین سازی کے کیوں نہ مل جائے کیا کیا معنی قرآن کے روشن ہوتے چلے جاتے ہیں جو الکتاب ساتھ اس نے کہا ہے حکم اور انکتاب الگ الگ اس نے کہا انتقال اقتدار کے بعد کی بات آئے گی پہلے تو آئین سازی کی چیز آئے گی الکتاب آئین سازی ہے قانون سازی ہے یہ بھی کیوں نہ دیا ہو اور آخری کی یہ کہ نبوت بھی کیوں نہ مل گئی ہو کسی کو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے انسانوں سے یہ کہو گے تم میرے ساتھ فیصلے کتابیں چلو گے کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے ہم کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلے کر لیے جس کو زیادہ ووٹس مل جاتے ہیں اس کو حق حاصل ہو جاتے ہیں کہ اپنا فیصلہ دوسروں کو منوائے کس قدر دلت ہے آپ کے یہاں کے دکھا برا جمہوریت لیے پھر گئے کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے انسان سے یہ کہہ کہ میری غلط ربانی وہ صرف کہے گا کہ خدا کا حکم ماننا ہے تم نے بھی میں نے لیا ہے اور اس کے لیے اس نے کہہ دیا مان لگ یا جو بھی خدا کی جی کتاب کے, کے مطابق حکمت فیصلہ نہیں کرتا ہے وہی اس جن کو کافر کہا جاتا ہے یہ رہے ہے نسل و دن کیسا رکھ پھر اس نے کہا کہ نصب و یہ ہے کہ یہاں کوئی شخص عزت کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو جنت کی زندگی اس نے یہ کہی ہے کہ جس زندگی کے اندر کسی شخص کو بھوک اور پیاس سردی اور گرمی لباس ان چیزوں کے مقابلے کسی دوسرے کی احتیاج نہ ہونا کرنا تزو سیا والا تزوہ ٹوینٹی اور ون ون سیونٹی ون ایٹین ون ایٹین ون نائنٹی اور پھر یہ اتنی سی چیز ہی نہیں ہے تو یہ زندگی جہاں ختم ہو جی رسم اس نے رکھا ہے پسند زندگی پھر ستائی مناظر طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جائے گی نترک بند تب کن ہم اس طرح سے تب کن تب کن آگے بڑھتی چلی جائے گی زندگی میں بلاند ہوتی چلی جائے گی ن ترک بند نہ ڈب ہوتی چلی جائے گی زندگی یعنی یہ کسی دنیا کی آپ کی تبدنی معاشی سیاسی معاشرتی زندگی کے متعلق عدالت نہیں بلکہ انسانیت کی صلاحیتوں کی نشو و اس طرح سے کی جائے کہ زندگی تبقن ان تبقن آگے بڑھتی چلی جائے اور اسی لیے اس نے خدا کو ضرور عارج کہا ہے سیڑھیوں والا خدا اور کہا یہ ہے کہ خدا بھی تمہارا سراہتے مستقیم کی اوپر زیادہ اتنا رب بھی نہیں میرا میرا رب سورا کے مستقیم پہ جا رہا ہے تم اس کا استفاع کرتے ہوئے اس کو پیچھے پیچھے چلو اور رب کون ہے جب مہارت ہے وہ جو جا رہا ہے تو مستقیم ہی نہیں ہے بلکہ سیڑھیوں والے ہیں سیڑیاں پڑھ کے چلے جاؤ اس کے پیچھے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مصموبین رکھ رہے ہیں قرآن انسان کے سامنے زندگی تو ختم ہونے والی شہر نہیں ہے لیکن جہاں اس میں جمود آ جاتا ہے وہ جہنم ہوتا ہے اسی لیے قرآن نے جہنم کو جہنم کہا ہے جہاں کوئی شہر رک جائے آگے بڑھنے میں کیا یہ رہا تھا کہ قرآن نے جہاں کہا ہے سجادی کی لہر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ خدا کسی مقام میں ہے اس کے مقام کی طرف وہ تمہاری ہدایت کرتا ہے کہ وہاں کرے گا اور وہاں جا جا جاؤ گے تو وہاں اگر مل جائے گا تم بیٹھے ہوئے ہیں کہ لہرے کے معنی یہ ہیں کہ جو نصب العین اس نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس نصب العین کی طرف جانے کے لیے وہ تمہاری رہنمائی تمہیں دیتا ہے یہ ہے قرآن جو کچھ کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ آخری آیتوں میں کس طرح سے کر کے ساری چیزوں کو سامنے لے گا اور اس کے بعد سلکل آخری آیت ایک کو ستہتر آتی ہے سورہ نساء کے پدار میں بہارویں بارہویں آیتوں میں قرآن کریم نے وراثت کے آکام دیے تھے میں نے ارض کیا ہے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ میرے سمجھنے کا طریقہ جو ہے میں نے بات تفریح آیات سے وہ بات کرتا ہے یعنی اس کی کیفیت انسانی تصنیفی جیسی نہیں ہے کہ ایک موضوع پہ ایک کتاب صرف ایک موضوع پہ اس لیے تو موضوعات ہے کہ یہ نہیں کہ کتنے کتنے و تعداد ہیں پھر یہ بھی نہیں کہ ایک چیپٹر جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہو اس کے اندر ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ایک چیپٹر میں مضبوط طریقے پہ آ جائیں پھر اگلا چیپٹر پھر اگلا چیپٹر جو جی کتاب ختم ہو جائے اس کا انداز یہ نہیں ہے وہ ایک بات کو ایک جگہ بیان کرتا ہے اس کی تشریح دوسرے مقام پہ کرتا ہے اس کی اصطلاح کہیں اور کرتا ہے اس میں اضافہ کسی اور جگہ جا کے ہوتا ہے کہیں وہ واضح فاضی یعنی محکمات کے ذریعے تو اس کی وضاحت کرتا ہے کہیں وہ تشادیات انداز سے باتیں بیان کرتا ہے قرآن کا یہ انداز ہے یہ لبکین ہے کہ یہ انداز کیوں ہے ایک ایسی کتاب کے لیے جس میں قیامت تک کے لیے ضابطۂ ہدایت تمام نو انسانوں کے لیے روشنی رہنا تھا اس کا انداز یہی یہ ہونا چاہیے یہ ایک دوسرا موضوع ہے میں قرآن پہ جب آؤں گا تشریح ای آیات کے موضوع پر وہاں یہ نر تو یہی صحیح انداز ہو سکتا تھا اس کتاب کا بہرحال اس کا انداز یہ ہے اب وہاں وراثت کے اس نے آکام بتایا کہ ایک بات یہاں اور آ گئی یس سف تلا ہو یس پی تن پھر پلا لاتے یہ وراثت کے آکام میں وہاں بھی بات تھی جس کے اولاد نہ ہو اس کی وراثت کے مطلع تھی رکھا میں وہاں بھی یہ کیا تھا وراثت کے قوانین ہے یہ کس کے لیے کچھ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کو ان چیزوں سے معاملہ یا واسطہ پڑے گا قانونی حیثیت سے وہ ان لوگ چیزوں کو خوب سمجھ لیں اور اعجاز اس کا یہ ہے کہ تین آئے ہیں ساری چار سو گیارہ بارہ میں تین نایتوں کے اندر مکمل وراثت کا قانون قرآن نے دے دیا تھا اور جب اس میں انسانی ذہنوں کی آمیزش ہوئی ہے تو یہی قانون وراثت آج کا دنیا میں سب سے زیادہ ناقص قانون ہے آپ کے ہاں کا اور ناقص اس طرح سے ہے کہ کچھ ایک کسی شخص نے کچھ کرکا چھوڑا ہے تو یہ اکائی کے لیے جن کچھ اس کے بارش ہیں آدھا اس کو ملے چوتھا اس کو ملے ون تھرڈ اس کو ملے ون ایٹ اس کو ملے تو سیدھی سی بات آنا کہ جب ان کو جمع کیا جائے تو ایک آنا چاہیے نا یہ ایک بڑی بنیادی سی اس کا ورک ہے اس کی تقاضا ہے اس کے قانون ہونے کا کوئی چیز بھی آپ باندھی ہے تو کہیے اتنا اس کو ایک بٹا اتنا اتنا ایک بٹا اتنا اتنا چوسی جماعت کا طالب علم بھی اسے کہ جمع کرے تو ایک آئے گا اور یہ جو ہمارے کا قانونی ہے کے اندر उसकी अफीयत यह है कि जब जाना पड़ो तो वोट आता ही नहीं उसके पास इसके लिए उनके यहाँ है, है आओ नहीं पड़ गया मंजूरों का आ जा दीजिए फिर वो कहते हैं क्या है वो कहते हैं इसमें इतना सा बढ़ाओ इसमें इतना सा बढ़ाओ तो किसी तरह से उसकी जमा एक करो یعنی وہ جو مقرر جی ہے وہ اس سے ہے نا پہلے ان کے مطابق کر کے دیکھتے ہیں تو وہ ایک آتا نہیں تو پھر اس میں لٹا کے بناتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کے بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے اور کا قانون جو ہے کتنے بڑے کسی نے بنایا ہے ہے دیکھیے ایک ہو جاتا ہے یعنی اللہ میاں کے حصے کیے ہوئے محض اڈا اس کی تو جمایو نہیں آتی یہ اور والا جگہ نیچے آ گیا نا تو اس نے آ کے سوال ٹھیک کیا ورنہ وہ تو شو ہو گئے گے آپ کو جب میں ایک آتی ہوں پھر تو کتابیں اس کے اوپر دیکھی وغیرہ وہ جب وہ ایک آتی تھی بارہ آگے تو بات دوسری تھی نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ راورت دو تو اس کی یہ صورت ہے یہاں کہنے کی بات یہ ہے فلاح نسو ماں طرح کا جو کچھ بھی چھوڑ گیا ہے اس کو یوں تسلیم کرو یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ چیز اور غلط ہے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہوگا یہ معاشی مسائل کا آج کل بہت چرچا ہے یہ بڑا ذکر آتا ہے اس میں قرآن کا معاشی نظام جب لایا جائے تو اس میں یہ ہے کہ وہ کسی کے پاس جمع شدہ دالت نہیں رہنے دیتا یہ کہتا یہ ہے سروما کا مادہ جن کو بھی ان کو ملا اس آپ کے معاشی نظام کے انتہا یہ ہے کہ ضروریات زندگی کا پورا کرنا نظام کے ذمے اپرادھ کے ذمے کام کرنا زائدہ ضرورت ہے کسی کے پاس رکھنے کی ضرورت ہی اس کی نہیں ہے وہ کہتا کہ ہیں کہ ہے کہ یہ پوچھ کے لیے ہے کہ کتنا ایک ہے جو دوسروں کے لیے ہم دے دیں اسے کہا تمہاری ضرورت سے رکھے کرنا کیا ہے ضرورتیں تو ہماری طرح کی پوری ہوتی پڑی جا رہی ہے ہمارے دادا دے اللہ ادلہ علندہ ہم دیتے ہیں تو یہ تھا وہ نظام اب آپ دیکھیے کہ اس سے نظام سرمایہ داری کی بنیاد سرپلس منی پہ ہوتی ہے ضرورت سے ظاہر جو بچتا ہے اس سے آگے چلتا ہے نا کس کا سارا اگر یہ سرپلس منی نہ ہو تو یہ کیپیٹل سسٹم چلی نہیں کرتا قرآن سرپلس منی کے ہی رہنے نہیں دیتا تو ختم ہو جاتا ہے نظام سرمایہ داری اور آپ کا سارا یہ جتنا مذہب چل رہا ہے دین نہیں یہ انسانوں کا کچھ ساختہ جسے اسلام کا مذہب کہہ رہے ہے یہ سارا اس زمانے کا ذمہ کردہ ہے جب نظام سرمایہ داری آپ کا معمول زندگی کا اس کی بنیادی سرمایہ داری سے تو آپ کو معلومات جہاں اور دلیلیں دی جاتی تھی یا دی جاتی ہیں کہ یہ جو تصور دیا جا رہا ہے یعنی قرآن کا تصور اللہ والا یہ تو نہیں لوگوں سے کہتے قرآن کا تو یہ جو کہتے ہیں صاحب اس کے بعد زمین جو دی جاتی ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کسی کے پاس زیادہ رہتا ہے تو قانون وراثت جو ہے پھر وہ روسی سارا ختم ہو جاتا تو وراثت کے قانون کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ داری کو نظام رکھا جائے کیونکہ اگر کسی کے پاس کچھ نہ رہے تو یہ قانون وراثت جو ہے یہ پھر بیار ہو جاتا ہے دلیل آپ نے دیکھی ضروری ہے کہ لوگ چوری کریں کیونکہ اگر یہ چور نہ رہے تو چور کے متعلق جو قانون ہے قرآن کا وہ سارا موسم ہو جائے گا ایسے نہ رہے تو امپورٹ کرنے پہ نہیں اب ملک سواری نہیں ایسے نہ رہے تو ایسا بھی نہ اس کو ایکسپورٹ کرنے پہ گے بڑی طرح کی وہ کہ مبادلہ نہیں کمایا جاتا کمایا نہیں جاتا شورے بس دکانر بلیک وائٹ لیڈی جو سارا کچھ کٹنے والا ہے اتنے ہی اپراد سے ہے جو کسی جیتا تو دے دے مصیبت یہ ہے کہ ان کی منڈیاں بھی بڑی ہوئی ہیں یہ है ये नहीं <laughs> کہ اگر چور نہ رہے تو قانون کا یہ جو قرآن کا قانون ہے چور کی سزا یہ معطل ہو جائے گا کہتے ہیں اگر یہ چیز ہو کہ حارت کی ضرورتیں پوری ہوتی جائیں تو قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ ان محتاجوں کو وکیروں کو یہ دیا کرو تو پھر یہ چیز باقی نہ رہے سا اور پھر امیروں کے لیے نیک محتاجوں کو ذکیروں کو یہ دیا کرو تو پھر یہ چیز باقی نہ رہے سر اور پھر امیروں کے لیے نیکی کمانے کا ذریعہ ہی کوئی نہ رہے وہ تو یہ ذریعہ ہے نا کہ مزدور کی جیب سے دس روپئے لو اور اس کے بعد اس میں سے آپ اڑائی فیصد نکال کے اور اس محتاج کو اس محتاج کو جسے تم نے محتاج بنایا ہے یعنی عجیب زمین ہے یہ وراثت کے قانون نے بھی یہ کہ اگر یہ کسی کے پاس نہ رہے تو سرکا چھوڑ بھی نہ مرے تو قانونی وراثت بادل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی یقم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سڑکے میں کچھ نہیں چھوڑا تھا ہاں؟ کیا دکھ رہا رسول معذلہ سب سے پہلے ہوا جس نے قانونی وراثت کو بات کر دیا وہ تو حضور آپ کا رسول ہے معذ اللہ اور ساری چیز تو قرآن میں کئی ماں کہا تو وہ خود چھوڑ جائے تو اس پہ انت کے جو ایسے ہیں جس نظام میں کہ ابھی وہ چیز ان کے پاس ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں یا اس نے بھی جن چیزوں کے متعلق مطلب وہ اجازت دے کہ یہ چیزیں تم اپنے ذاتی طرف میں لا سکتے ہو یہ روزمرہ کی زندگی کی کی چیزیں صحیح دن بات ارے نہ کہ اگر وہ کچھ چھوڑ کے ہے تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وکیل نہیں کر سکا آپ کو مت مطلب ہے کہ آپ کی قرآن نے فرض قرار دیا ہے وکیل کرنا ہوتے بات ہے حکل الگ مقین ایک ہی آیت نے کہا ہے قرآن اور ان کے ہاں یہ وسیع جو ہے یہ منسوخ ہے کر ہی نہیں سکتا انسان کیا کیا چیزیں میں عرض کروں بارہ نمت ارکا کچھ چھوڑ گیا ہے تو اس کے لیے یہ چیز ہے اور اگر آپ کا نظام ایسا ہے کہ وہ اپرادھ کے پاس کچھ چھوڑنے کے لیے رہتا ہی نہیں اس میں تو یہ نمت ارکھا یا نہیں ہے تو پھر گراسٹ ہی نہیں اب بھی تو غریب مرتا ہے جس کا کرتا ہی کچھ نہیں ہے اس کا قانونی لاظت منتقل ہی نہیں ہوتا اس کا اطلاع ہی نہیں ہوتا تو کیا وہ جنم میں جگہ جائے گا تو چھوڑ کے کیوں نہیں مر میں یہ کر رہا تھا کہ جب انسان اس دین کو قرآن کو چھوڑ کے ان قانون کے خود سات چیزوں کی طرف آتا ہے اور پھر اس میں اس کو بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو کتنی دشواریاں پیش آتی ہیں ان کو نے یہ قانون دیا ہے کہ وہ اگر بڑھ جائے بعد نہ ہو بہن ہو اس کو ایک ریسپ دے دیا جائے گا عورت ہو تو بھائی اس کا وارس ہو جائے گا ایک سے زیادہ بہنیں ہوں تو ان کے لیے دو بٹ اتہائی ہوگا اور اگر ملے جلے ہوئے ہوں تو وہی اصول جو اس کا ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے ٹوٹنا ہوتا ہے یہ بھائی یہ مزہ ہوگا کول خان یہ چیزیں خدا بیان کرتا ہے واضح طور سے تاکہ تم ان معاملات میں کنفیوز نہ ہو جاؤ وضاحت کرتا ہے وہ تین آیتوں میں وضاحت کرتا ہے قانون انہیں وراثت کی یہ ہزار ہزار پیسے کی کتاب اس کے بعد لکھتے ہیں بٹ گورنمنٹ کروں اللہ ملا اور رقل شاہ عدیب اور یہ اس نے بنایا ہے جس کو ہر شہر کا علم ہے اور یہ جو منصوب کرتے ہیں خدا کی طرف اس کے علم کی کیفیت میں نے ارد کیا نا معذرت اللہ کے بعد کے طالب علم کی نہیں وہ بٹول کا سوال جو ہے اس کی حاصل جو ایک آتی نہیں ہے اور وہ بوتل شہن علیم ہے اللہ وا یہاں ختم ہوتی ہے سورہ الماعیدہ شروع ہوتی ہے بسم بہت لائی اور نبی الحمد کیا عظیم چیز رہتا ہے اس رزے سے ایک چیز کہی ہے بات لفظ ایک کہا ہے اور آپ دیکھیے ذمہ داروں کی کائنات سیمٹ لیا گئی نامن بل اتو رستی کھلی چھوڑ دی جائے ادھر کا سروی ادھر کا سرابی وہ کھلی چھوڑی ہوئی ہوتی پابند نہیں ہوتی دونوں شروع ملا کے جب گرا دے دی جاتی ہے تو پھر وہ پابند ہو جائے گا کسی اب ہیں عربی زبان میں گرے جمع اس کی اکوٹ حاصل لفظ تو یہی ہے اور اس ایک لفظ میں ساری پابندیاں آ گئی جو آپ کے اوپر وارس قرآن نے وارد کی ہیں وہ پابندیاں کمت کی طرف سے وارد ہوئی ہوئی ہیں آپ نے اپنے اوپر پابندیاں کچھ آج کی ہیں اور اسی لیے معاہدہ یا زیادہ सबसे बड़ी पाबंदी ये होती है माहे की एग्रीमेंट की और वाहे की यह बड़ी बड़ी पाबंदियों को तो आप छोड़ दीजिए ये रोज जो आपके यहां होता है कि भाई चार बजे वक्त मुक्र है ठीक है आ जाओगे हाजी आ जाओगे अब तो वही وقت کی گنجائش رکھ لیتا ہے ان شاء اللہ اور پھر ہر جانتا ہے جب وہ کہتا ہے ان گا اللہ وہ کہتا ہے یار ان شاء اللہ نہیں دکھائے لگا لگائیے ہم نے کیا چیز بنا دی مزاق کرتی ہوں پورا باہر حال چار بجے آؤ گے آؤ آپ دیکھیے آپ نے اپنے اوپر ایک پابندی یاد کی یہ وعدہ کیا کتنے حملے سے جو پر اس کا خیال رکھتے ہیں کہ چار بجے بلے مجھے وہاں پہنچنا ہے افراد سے گزر کے درد یہ چیز کسی قوم کا اشار بن جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد یہ پوچھنا پڑتا چار بجے اور پوچھ گئے آگے تو دائیں کا یا پاکستانی کائیں مطلب کبھی تو نہیں ہوں گا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چار بجے ٹھیک چار, چار بجے یا چار کے بعد بجے کو پاپس کا بھی ٹائم <laughs> تو کیا جاتا ہے جس فون کی کیفیت یہ ہے عزیزہ نے من ہاں؟ کہ دو فرم داہمی رضامندی سے طے کرتے ہیں کہ وہاں چار بجے پہنچ جانا ہے اور کوئی سیریس بھی نہیں اس لیے رہا آپ سوچیے کہ زندگی کے باقی وعدوں میں معاہدوں میں پب जिम्मेदारियों में हकूक में ये कौन पूरी उतरेगी ये अपराध पूरे उतरे कैरेक्टर तो अपराइनिंग बनता है छोटी छोटी चीजों से कैरेक्टर बनता है बड़ी चीजें जो है उसके लिए तो आदमी एहतियात बरतता है तो ऐसा ना किया तो बदनामी हो जाएगी छोटी छोटी चीजों से अतराधनी बढ़ता है और कैरेक्टर होता है कितने लोग हमने ये जानते हैं के जो वादा किया गया اور قرآن نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ یاد رکھو بارے کے مطابق تم سے سوال کیا جائے گا ہاں وہ دوست کے ساتھ یہ وعدہ ہی کیونہ ہو کہ چار بجے سنیما جائیں گے پوچھا جائے گا اس لیے عزیزہ نے منگ کہ تم نے تو اس کو لائٹلی لیا اور وہ جو دودھ ہیں جس نے پابندی کر لی ہے آئے اپنے اوپر آپ دیکھتے ہیں اس کا کتنا ہر ہوا ہے علاوہ اور نقصان کے یہ جو ذہنی کوشت اس کو ہوتی ہے سارے پروگرام اپنے وہ دو دوسری طرف رکھ لیتا ہے اب انتظار میں بیٹھا ہے نہ کسی اور کام کے لیے جا سکتا ہے نہ تم آتے ہو وہاں یہ کیفیت ہوتی یعنی انتظار کی تحقیق یہ ہے کہ پھر آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے تب تک انتظار کرنا ہے تو زندگی بھر کا انتظار ہوتا ہے یہ نتی ہے ہماری قسمت کے ہے یار اگر آؤ جی سے یہی انتظار ہو یہاں سے وہ اقوض کی بات شروع ہوتی ہے ان فرادی دو بعدوں قوموں کے اندر مار گئے تمام ذمہ داریاں جو اپنے اوپر آپ جاتے ہیں اصوز خدا نے جو چیزیں عائب کی ہوئی ہیں وہ اصوز ہے اور ایک لفظ یادینا آم ہاؤ ٹو بل ابو جو پابندیاں ہیں تمہارے اوپر ان کو پورا کیا کرتا یہاں وہ ایمان کی سر تر جاتا ہے یا بدینہ ہم ہی کہارتا ہے ہو ٹو بل ابو اب کسان کہتے ہیں اسلامی زندگی ہمیں بزر کرنی چاہیے سب پھر وہ بڑی بڑی چیزیں دے آتے ہیں یہ کتنی بھی چیز جو ہے اس کو ہی لے لیا جائے اگر آف بل ابو آپ دیکھیے کہ بہن کی عادت کہاں سے کہاں جا پاؤں گی حقوط اب اس میں اس نے ان پابندیوں میں عام زندگی میں روز مرہ کھانے پینے کی چیزیں جو پابندیاں ہیں یہاں سے اس نے دیکھ چھیڑا ہے اس, لیے کہ اس کے سمجھنے کے لیے کسی اور اسکول سے کی ضرورت نہیں یہ تینوں تم پہ حرام ہیں ان کے قریب نہ جانا چاہیے یہاں سے بات شروع کی حرام و حلال کے متعلق کس سے پیش تک دو تین درسی ہوئے ہیں میں بڑی تفصیل سے بیان کرتا تھا یہ آیات بھی اس وقت میں نے زمین سنگ کو بھی فورٹ کر دیا تھا اس لیے کس وقت اس پہ زیادہ وقت لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور ہندت نکن مہینت الہان امرا نہ یہ سارے مویشی جو ہیں چلنے چلنے والے یہ سب حلال ہیں یعنی عرقی سمجھ میں قرآن کا انداز یہ ہے کہ سب حلال ہیں بجور دن کے وہ قریب حلال کی نہیں دیتا حلال اس میں سے یہ پابندی ہیں تمہارے پر یہ حال ان کے قریب نہیں جانا حلال میں سے تو جو تمہاری مزاج کے مطابق اس کے بار ہو یا تو مصبح اجازت ہے یہ سما میرا اللہ مارکلا صرف وہ اس میں سے حرام ہے جو گہی مسلوک کے ذریعے سے حرام قرار دیے ہیں ہم نے کہ کا یہ بتا رہا ہے کہ گہی کے ذریعے سے جو حرام قرار دیے ہیں ابھی وہ آ جاتی ہے بات سامنے کسی اگلی آگ میں جتلا آ گئے تو اگل دوست رام کو محرم یہ جنہیں حرام بھی کرار دیا ہے اگر حالت ایران میں حج کے دوران میں اس اجتماع کے اندر تم ہو تو وہاں پھر ان کا بھی شکار نہ حج کے متعلق کرچ کہنے کا موقع نہیں ہے ورنہ میں یہ ارض کرتا کہ ابھی نقشہ قرآن نے قائم کیا تھا پوری انسانیت کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے اس نے یہ ایک پروگرام دیا جسے آپ حج کہتے ہیں اور وہاں اس اجتماعت کو سیریس اتنا بنایا ہے قرآن نے کہ عام زندگی میں بھی جو چیزیں آپ کرتے हैं ہیں نا وہ کہتا ہے کہ وہاں ان سے جڑ کے رہو ایک مقصد کے اوپر کنسنٹریٹ کرو اپنی سگ لے اور اسی میں یہ چیز ہے کہ وہ کھلا ہوا جنگل یا پہرا جس میں تم وہاں جمع ہو اب ادھر ادھر جانور پھر رہے ہیں ان کا شکار کرنا وہ حلال ہے تمہارے وہاں اگر یہ ڈسکس ہو رہا ہو اس کا پاکستان کے اس ایشو کو کیسے حل کیا جائے اور اس پہ آپ کنسنٹریٹ کر رہے ہو وہاں سے ہرن گزر اور آپ پیسے بن لے کے اس کے پیچھے بھاگ جائیں اور جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے تو ہرن گزر جائے یہاں دِن بنے ہم دیکھیے ساری چیزیں کریے میں کہا کہ یہ چیز حلان ہے تو یہ ہے تم ان کا شکار کر سکتے ہو حالت ہرم دیکھو یہ حلال کے مقابل میں یہ ہیرے مین یہ وہی چیز انتم ہرم کے معنی یہ ہے کہ تم نے ایک اور پابندی اپنے اوپر عائب کی ہوئی ہے احرام کے معنی یہ ہے کہ ایک نئی پابندی یا کچھ عائب کر لینا آج کی تفریح میں جب آپ جاتے ہیں تو جو روزمرہ کی چیزیں حرام ہوتی ہیں ان میں سے بھی کچھ اپنے اوپر آپ بندیاں اور عدد کر لیتے ہیں بلا بسولا منا جلادا بلا اردا وہ تو رام لے کسی حالت احرام وہ یہی نہیں ہے کہ یہ کپڑے اتار کے اور ایک چادر یوں لپیٹی تو وہ احرام ہو گیا ہم نے تو اتنا ہی حیران سمجھا ہے نا کچھ اور اضافہ کرتے ہو تم اپنی پابندیوں کا اس کہتے ہیں انتم حرم کہا ہے جب تم ان پابندیوں کو آج شدہ حالت کے اندر ہو تو اس میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ حلال طیب یہ نواشی جس کو آرام نہیں قرار دیا اس کا بھی شکار نہیں کرنا یہاں کرتی سنیا تماجی نہیں ہمارے ہاں تقدیر کے مسئلے میں یہ چیز لی جاتی ہے انہوں نے یا تم وہ ارادہ کرتا ہے حکم دے دیتا ہے صاحب وہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہر وقت جس طرح سے جو جیتا ہے حکم دیتا کرا جاتا ہے بڑی عظیم چیز ہے یہ بنیادی چیزیں یہ آتی ہیں کہ خدا نے یہ جو پابندیاں عائد کی جی ہیں اس نے یہ جو قوانین بنا دیے ہیں یہ کیوں بڑا ہے یہ قانون جو ہے کہ آپ جلاتی ہے یہ کیوں اس نے قانون بنا دیا پانی نشیب کی طرف بہتا ہے اس کے آپ دیکھتے ہیں فیلا آتے ہیں اس نے یہ قانون کیوں بنا دیا اس نے یہ کہا ہے کہ اس کیوں کو تم نہیں پوچھ سکتے ہمارا ایک بہت بڑا نصیب کا پروگرام ہے جس کے مطابق ہم نے کائنات کو پیدا کیا اس کائنات میں ہم نے قوانین بنا دی وہ قوانین ویسے کیوں بنائے ہیں یہ تم نہیں پوچھتا یا فولو ماجا اللہ سولو وہاں یہ کیا کیے ہمارا ایک ارادہ تھا جس ارادے کے ماساس ہم نتھنگ نیٹ سے معذوم سے،, سے ایک عدم سے ایک شہر کو وجود میں لائے اس کائنات کو نامرو ہوئے ہمارے ارادے کی تو کیا ہے وہاں یہ کیوں کا سوال نہیں ہوتا یہ ہمارا ایک بڑا پروگرام ہے اس کے مطابق ہم نے یہ قوانین بنائے ہیں یہ سمجھ لو کہ یہ ایسے قوانین ہیں یہ بدلے نہیں جائیں گے آگ جلاتی کیوں ہے ہمارے پروگرام کی ایک کڑی ہے اس کے اندر نہ ہم نے کسی سے مشورہ کیا نہ مشورے کی ضرورت چاہیے اس کے مطابق ہوں. یہ ہم نے جو بنائے ہیں قوانین اس میں یہ ہے اب ایمان جفرما جشا اور جاخما جی اور جب وہی قوانین یہاں ناصل کر دیے ہیں تو کہا کہ ہم نے بنا دیے اب ہم انہیں بدلے میں ملیں ہم یہ نہیں ہوگا کہ جس وقت جی جائے ہمارا پانی سے کہہ دے نشیب کی طرف جاؤ اور کبھی کہہ دے کہ کبوتر کی طرف جا جاؤ کبھی آم کی بکری سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے صاحب اس میں آم ہی ہوگئے دوسری دفعہ کہہ دے کہ نہیں بلو رکنی چاہیے اب یہ نہیں ہم کرتے بات یہ چیز نل حجا کو ماہرین جہاں بنیادی قوانین دیتا ہے وہاں یہ چیز وہ کہتا ہے یہ تو ہوئی وہ چیز ہے جو اس طرح سے حرام قرار دی گئی یہ پابندیاں کہ ایک نظم و نسق ہونا چاہیے آپ کے یہاں ایک نظام کے تابع زندگی ہونی چاہیے جسے آپ حکومت مملکت کہتے ہیں اس میں قوانین خداون کی ناقد ہونے چاہیے ان قوانین کی یہ دائد کرنی چاہیے بالکل ٹھیک ہے یہ توصوب ہے ان کی پابندیاں لازم ہیں دیکھیے پرانے کریم آگے کہاں جاتا ہے مملکت آپ کی اس مملکت کے لیے کچھ محسوس نشانات ہیں جنڈا اس کی ہر چیز کر ہے ایک بانس اس کے اوپر ایک کپڑا بس لیکن وہ بانس اور کپڑا تو ایک طرف رہا اس کی تصویر بھی جگہ آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے جھنڈے کا سرنگو ہو جانا اب دیکھیے وہاں سے آپ کے یہاں اس طرح ہاتھ آئیں فوج دے ہاتھ میں جنڈا اس جھنڈے کا گر جانا شکست سخت کیا چیز ہے اب تو باہر لوگ کو ہوٹل نہیں جس زمانے میں ہوتا بھی تھا وہ ایک کام تھا سخت نکری کا ہو پاؤ سخت تھا اسی کیوں نہ ہو اس کی اصیت کیا ہوتی تھی لیکن کب تب جانا سخت نشین ہو جانا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ جھنڈا جسے آپ کہتے ہیں اس مملت کا ایک سمبل ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہو کے اس کی تعلیم کرتے ہیں تو آپ اس لکڑی اور کپڑے کی تعلیم نہیں کرتے آپ اس مملت کی تعلیم کرتے ہیں اس جھنڈے کا احترام اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کے دل میں اس منتقط کا احترام نہیں ہوتا کل تک انگریز کی یہاں حکومت کی تو یونین جیک کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا تھا آج آپ کے ساتھوں کے سامنے وہ جل جائے آپ کے دل میں کبھی بھی خیر نہیں پیدا ہوتے کیونکہ آج وہ منتقت جو ہے اس کا احترام آپ کے دل میں نہیں ہے اس کے جنڈے کا بھی احترام نہیں ہے آج اگر آپ نے کسی کے دن میں پاکستان کے اس جھنڈے کا احترام نہیں وہ کرتا اس کے معنی یہ ہے کہ ممت کی طرف سے وہ بتا یہ سمبر جو ہیں اس کے معنی یہ ہوتی ہے کہ کسی ذاتیں ہی تو یہ شہ نہیں ہوتی یہ نشانی ہوتا ہے کسی اور کی اس لیے اس شہ کا یہ کام جو ہے یہ اس اصل کا احترام ہے پرانے کریم زندگی کے بلند مقاصد دیتا ہے لیکن آپ دیکھیے کہ یہ زیادہ ہدایت کتنا جامع لاگتا ہے ہدایت بھیا یہ آمر پھر یہ آمر لات ہلو شاعر اللہ یہ جتنی چیزیں پابندیوں کی گئی ہیں ان کن شبدوں کو ایک طرف رہا ان چیزوں کے جو سمبل ہوں ارانات ہوں ان کا بھی احترام کر بلکہ یہ ان کی بے حرمتی مت کرو یوں کہا ہے؟ شائر اللہ. یہ خدا کا مقرر کیا ہوا پروگرام اس کے نام پہ آسم کردہ مملکت اس مملکت نے خدا کے قوانین کا نفاذ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو خدا کی طرف منسوخ ہے اس کے اندر ان کے لیے جو سمبادک چیزیں ہیں یہ علامتی چیزیں جو ہیں ان کی ان کی بھی وقت مقصد کہاں چلا جاتا ہے دیکھا آپ نے عظیم نے من ان چیزوں کی اہمیت کتنی ہے اصل چیز یہ ہے کہ انسان اس محسوسات کی دنیا میں ہے جتنے غیر محسوس حقائق ہیں وہ محسوس طور ہی اس کے سامنے آتے جب بھی آم کے سامنے کوئی مقابلے اکرام ہستی آتی ہے تو آپ یہ جو کرتے ہیں یہ ہے کیا ویسے ہم بیس دفعہ یہ کہتے ہیں مجھے تو فوٹو بھی کام کرتے ہی ہم لیکن اس کرنے میں اور نے احترام ہستی آپ کے سامنے آئے اور آپ ہاتھ اٹھا کے احترام نہ کریں بات ہاتھ اٹھانے کی نہیں بات اس کے احترام کے جذبے کو ماسوس شکل میں ظاہر کرنے کی یہ جو سر بھگتا ہے آپ کو بات کون سی نہیں ہے انسان کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کا اظہار آپ کے بدن کی محسوس حرکات میں ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے راشٹریف پینلزم اسے کہتے ہیں جذبات کے متوازی حرکات انسان کے جسم کی اور یہ بڑی رائے شموری طور پہ ہوتی ہے آپ کسی مقدمے سے کہ یہ ہی بڑا وہ آتش نواز کیوں نہ نو ہو اس تقریر کیجئے جی لیکن کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے آپ نہ چہرے کی نہ ہاتھ کی نہ جنبش کی پانچ منٹ کے بعد ڈر جاتا بغیر وقت دو چھوڑوں کے اندر کار،, کار فرما ہوتی ہے ان کے اندر توازن متوازی جسے کہتے ہیں وہ چیز نہیں رہتی ان میں دھیان کرتا ہے زبان سے جذبے کو ان کے بھار کے جو ماسوس ذرائع ہیں ان کو روکنا پڑتا ہے اس کو تعلیم کے لیے سر جگتا ہے ہاتھ اٹھتے ہیں یہ جتنی چیزیں قوانین خدا بندی کے لیے جو چیزیں آپ منگوں کی شکل میں کائم کرتے ہیں اس کے معصوص مظاہر جو ہیں ان کا احترام قرآن سکھاتے ہیں ان کی فیض ہی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے کیاروسیتی کی ہے یہی ہے نا لیکن وہ آج کے یہاں جو عالمگیر انسانیت کی برادری بناتا ہے قرآن اس پر وہ مرکز ماسوس ہے دار و ہوتا کیا ہے جیسے اور شہر ہیں وہ دارو خلاسا ہوتا ہے آپ تو اگر آئی کے دھن بدل گئے ورنہ راہل قلاسے کا فضا ہو جانا منگلپور کا پتا ہو جانا کیپٹل سٹی وہ مرکز ہے شاہ جیسی آپ کہتے ہیں وہاں جو مناسب عام طور پہ آپ جنہیں کہتے ہیں آباد وغیرہ وہ محسوس حرکات ہیں آپ کے دلی جذبات کی ترجمانی کے لیے اسی لیے قرآن نے حج اور اس کے مناسب سے متعلق یہ چیزیں کہیں کہ وہ شاعر तो رنگا ہے لا उसने एक شاہ اس نے ایک اور چیز कोई شاہ رن حرام پھر وہی غربت وہی پابندی والی بات آ گئی جنگ کے لیے قرآن نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ جنگ معمول وہی چیز نہیں ہے انسانوں کا جو آپس میں لڑتے رہیں یہ زیام کے ظلم کو مٹانے کا آخری حربہ ہے جب وہ کسی طرح سے باز نہ آئے اپنے غور و تادی سے فرد ہو یا دوسری قوم ہو تو اس وقت پھر قبوج کے استعمال سے اس کو روک دیا جائے اس کے ظلم سے کسی جنگ کا اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ جاری رکھنی پڑے گی ہر کا پدول ہر بہارا اس وقت تک جب تک خود لڑائی اپنے ہتھیار میں رکھ دے یعنی دشمن تو ایک گٹ رہا دنیا میں جنگ ہی اپنے ہتھیار رکھ دے انسانوں کی فصا اتنی ان کی ہو جائے صلاحیتیں اتنی بیدار ان کی ہو جائے کہ پھر ظلموں سے دم کو روکنے کے لیے قوت کی ضرورت ہی نہ پڑے لیکن اس سے پہلے تو بہرحال جنگ کی ضرورت ہوگی इसमें भी उसने ऐसा किया है कि इसमें एक किस्म के ड्रेस लगाए हैं कि जंग के जज्बे जो है वो ठंडे पड़ जाए जंग का जज्बा बेदार रहता है कंटिन्यूसली जंग होने से मुसलसल जंग होने से जंग में सीट बाहर कर दीजिए और उसके बाद फिर दोबारा जंग लड़िए आप देखिएगा उस पिच पर लाने के लिए जज्बात को बड़ी मुश्किल पेश आएगी आपके लिए کیونکہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ مسلسل پھو رے بھی رہے انسانوں میں اس نے یہ پابندی عائد کی کہ سال میں قرآن میں چار مہینے کا ذکر کہ ان میں جنگ بند ہونی چاہیے اور امن ہونا چاہیے ملک کے اندر آنے جانے والوں کے لیے مسافروں کے لیے لوٹ مار بھی بند ہونی چاہیے صرف جنگ ہی بند نہیں ہے یہ حج کی تقریب کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے تین مہینے تو یہ ہے یہ شہرم حرام دن کو کہتے ہیں اور یہ محرم یعنی ایک حج سے پہلے کا مہینہ ایک حج کا مہینہ ایک حج کے بعد کا مہینہ تاکہ یہاں آنے میں اور جانے میں امن بھی رہے جنگ بھی نہ رہے मैं शायद बता चुका हूँ आपको ये हज था ये तो एक एनुअल जो है आपके यहाँ ऑल वर्ल्ड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और उसके अलावा ये छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसों की भी जरूरत आपको पड़ेगी इस मकसद के लिए उसे उमड़ा कहा जाता है ये जो आप आमतौर पर यहाँ से लंदन जाते हुए राशि पे आते हुए रस्ते को एनिधन दे रहे हैं में چاہی میں, میں, میں کر رہی جا عام طور پہ یہ ہمارے ہاں کے سرکاری افسر جو ہے وہ ان کے لیے یہ بہت کچھ ہوتا کہ یہ کانفرنس کی وہاں کی اٹینڈ کرنے گیا تھا پھر کہنے کے لیے الحمد اللہ تعالیٰ نے بڑا سدر ہو رہا میں آتے ہوئے پھر عمرہ ہاں. بھی کار ہاں. آیا یہ سال بھر میں جو ریلی کانفرنس آپ کے ہاں کی ہوں نا ایمرجنٹ میٹنگ جن کی اسے ہمارا کہا جاتا ہے اربوں کے ہاں اس زمانے میں یہ دو آگے ہوتے تھے ایک تو یہ تھا اکثر جو, جو گیدرنگ مرکزی گیدرنگ ہوتی تھی ساری سال کے بعد اور ایک چھٹے مہینے میں سال میں دوسری دفعہ ہوتا تھا وہ اور کے مہینے میں ہوتا تھا اسے ہمارا کہتے تھے تو ایک رجب کا مہینہ بھی شاہر حرام کے اندر ہے یوں یہ جی چار مہینے ہیں جس میں جنگ بھی بنے ہیں اور دوسرا سے بھی بنے تھا ان کے مطلب بھی قرآن نے کہا والا شہر الحرام ان کا بھی احترام کرو تم لیکن یاد رہے کہ یہ احترام تو روتم ہوگا نا یعنی جو فری کے مقابل ہیں آپ کے معاہدے جروس ہے وہ بھی ان کا احترام کریں تو جب بند ہوگا نا یہ تو صورت نہیں ہے نا کہ وہ تو یہ کہیں گے نہیں صاحب ہم تو ڈرتے رہیں گے اور آپ کہیں گے نہیں صاحب ہم تو انہیں میں نہیں ڈر سکتے پر اس کے بعد بتائیں جو کچھ ہوگا وہ چاہتا یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون ایسا بنے انٹرنیشنل ٹریٹرز قسم کی ہو کامس کے دل میں آپ کہ فلاں فلاں مہینے میں سال میں کہیں جنگ نہیں ہوگی یہ قانون بنا دیجیے آپ دیکھیے بیدنام کی جنگ کس طرح ختم ہو جاتی ہے بلا شارم حرام پھر یہ چیزیں اس کی में بہت इस्तेमाल سمے بڑا ہوتا تھا میں نے اب کیا تھا آج کے سلسلے میں کہ وہ وادی غیر بھی ذرا وہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا نہیں ہوتا کچھ نہیں تھا وہاں کے لاکھات میں جمع ہو گیا تو کہا گا کہاں سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے کھانے کا انتظام خود کیا کر اپنے ساتھ کچھ لے اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ وہاں جو لوگ اتنے آئیں گے ان کے لیے کچھ توفی بھیجا کرو یہاں سے انہیں کہا جاتا ہے یہ جو ہدیہ ہوتا ہے نا قرآن میں آیا جو سلم نے قربانی سے کر لیا تو یہ وہ تحفے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو خود نہیں وہاں جا رہے ہیں لیکن وہاں جانے والوں کے لیے وہ یہاں پہ بھیجتے ہیں بدل حضیح, بدل یہ نا لوٹ مار آم ہوتی تھی اس زمانے میں وہاں کچھ معصوم بھی نہیں ہوتا تھا حاجتیں احترام وہ لوگ کرتے تھے ایک قومی تیوہار تھا وہ لوٹ لیتے تھے اور وہ کہتے تھے ہمیں یہ معلوم نہیں تھا یہ حاج کے مطلب یہ سلسلہ ہے یہ جانے والے ہیں اس لیے انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھائی حاجتیں لیے جو جانور بھیجے جائیں جو اجیے بھیجے جائیں وہ انہیں کوئی نشانی باندھ دی جائے ان کو تو وہ ان کے گلے میں ایک بانی کی ڈال دیتے تھے جیسے موجود رہتا ہوں نا ایک نشانی کے طور پہ یہ جو چیز تھی اسے کلائد اس کہتے کلادا کہتے ہی ہیں جو گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے یہ جانور کے گلے میں جو موشی کے گلے میں رسی ہوتی ہے اسے کلادا کہتے ہی ہیں تو دن یہ تقریر کا لفظ گلی سے نکلا ہوا ہے ساری تکلیف جو ہے مقدم پہ جب گھر سے رسی پائی ہو تو پھر جان کہ میں جان دیا عزیزہ ہنسور جو ان چیزوں کے متعلق کہا تھا کہ یہ باعث ہے انسانیت آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان لفظوں کے ہمارے سامنے آتے ہیں اقتدا کی ہزار آ جاتی ہے بے ساخ کا میں یہ ہے قرآن تکلیف کو اس لیے اس نے دائیں سے تحقیق انسانیت ہے یہ تو انسانیت ہے کہ تم اپنے لڑے میں خود رسی جاتے ایک تو زم کو رسی کی اس لڑکی کے مطابق تو ہر وقت تمہارے ذہن میں تھا کہ جس وقت جیتا ہے نا یہ جو ڈومیسٹک جانور نہیں ہوتے ان کو لا کے کسی وقت ان کو گلی میں رسی ڈال کے دیکھیے وہ ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ توڑائے رسی کو لالم کی رسی کو تو کڑانے کے لیے یہ کچھ ہے اور یہ جو رسیاں آپ عیدت مندی کی اپنے گلے میں ڈالتے ہیں ان کی کافیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کہیں گھس کے ٹوٹنے لگے تو آپ خود کو باندھتے ہیں کہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں نفظ قلائے ولن کلا یہ وہ شاید ہیں ان کی حیثیت اپنی کچھ نہیں ہے نہ یہ جو ابھی بھیجے گئے نہ جو جانور بھیجے جا رہے ہیں ان کے ساتھ اور ان کو نشانی کے طور پہ متمع کرنے کے لیے کہ یہ اس قرضوں سے لیے جا رہے ہیں ابھی ہمارے فوج کا سامان جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں باہر نشان لگا دیے جاتے ہیں جن چیزوں سے یہ بڑی نشان ہے ان کے احترام کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا پروگرام ہمارا ہے اس کا احترام رکھو اس سے دو جن چیزوں کو نسبت ہے ان سے ان کا بھی احترام کریں نسبت کے احترام کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ اصل کا احترام تمہارے دل کے اندر موجود ہے سب ہمارے یہاں یہ نسبتیں ہی اصل باندھ گئی اصل گندی ہو گیا ونل کنارے ونانا بیتل ہرام اور یہ جو کابی کی طرف جانے کا ارادہ کرنے والے یہ کافلا در کافلا لوگ جا رہے ہیں ان کے کن کا بھی احترام کرے تمہارے مقصد کے لیے جا رہے ہیں سنیے بات یہ ہو رہی تھی کہ ان چیزوں کو احترام کرو اب بیت الحرام کی طرف جانے والے جو کاروبار ہیں ساتھے ہیں ان کا ذکر آ گیا ہے وہ تو کسی مقام کے اوپر ما گندہ کہوں گا چوستا نہیں ہے یہی بات واضح کر دی یہ جا رہے ہیں جب تو ہوں نہ فضلم میں رکھ گئی وہ ردوان اچھے جا رہے ہیں یعنی نے کیا نا کہ بات تو یہ کہہ رہا ہے وہ لیکن چونکہ زکر ان کا آ گیا ہے اس لاسٹ کے زیر کو فوراً اس پر متوجہ کرنے کے لیے یہی کہہ دیا یہ کہ کیوں جا رہے ہیں غور کیجیے زیران پھر یہ ڈبل فضل بھی آیا اور ادوان بھی آیا فضل نے کہا کہ معاشی سہولتوں کے لیے قرآن کے قید وہ को چیزوں کو زندگی کے سامان کو جیت کے سامان کو الگ کرتا ہی نہیں اپنے پروگرام سے حج کے مطلب سورہ حجمل قرآن نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کو آواز دو کہ آ آگے یہاں جمع ہوں دوسروں کو ان سے کہو آئیں یہاں کہیں کے لیے میں یا شہروں مناخے نہ تاکہ وہ آگے دیکھیں کہ ان کی منفرد کے لیے تم کیا کر رہے ہو کیا بات اپنی منفت کے بھی سامان یہ دیکھیں گے اور انسانیت کی منفرد کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی بھی اب بھی شنا ہوگی تو وہ دیکھیں کہ تم ان کے لیے کیا کر رہے ان کی منفت کر دیا یہاں جو کہا جب پغون افزن میں یہ جا رہے ہیں وہاں اللہ کا پضل جو ہے اس کی بھی شروع میں تو ایک مقصد تو یہ بتایا تھا کتنے حصے تک تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک خبریں مل رہی ہیں پاکستانی حاجی جو ہے اللہ کے فروغ سے بہت شدت سے کار فرما ہے جس کے پاس دو تین ہزار روپیہ جمع ہوتا ہے جائیں لگتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ بھائی غریب آدمی ہو تو اس کے لیے کتنا روپیہ سے اور کام آئے ہوتا تو اسی حصی سے وہ کہتا ہے کہ سر وہ سکتے کیے نا आते वक्त इतना सामान ना ऐसी आ जाता है की चार पैसे भी बच जाते हैं अब फजल में रबे इम्तान का न हो तो मकल करके जो नहीं चले जा है इसीलिए हर वो मकान जो इस तरह बना होता है उसके ऊपर होता है आधा मिन फसलें रखी मेरी अपनी कमाई नहीं आगे आजकल अपनी ही कमाई है तो मकान बन जाए आधा मिन बन देगा جب تجولہ فضم میں رکھے ہی یہاں تک بھی ہوتا تا تا تا. ہو سکتا سب کا تو ٹھیک ہے ہمارا کہ لزم میں ربے ہوں قرآن ہے جانے رہتا ہے زبان بشرتے کہ وہ قبانی نے خدا بنی سے ہم آن میں لیا ہوا وہ رضوان جی شا نے ہم خدا کی خوش نوبی کر لیا منصاف کے مانی سے کہاں سے کہاں بات پہنچی وہ خالد دینی بات رہ گئی تو وہاں گئے رام داندہ چکر لیے پاریاں نہیں پہنچا وہاں پر ساتھ میں جا کے جمع ہو گئے وہاں جا کے دو چار بکرے زبر دیے کیا وہ ساتھ خوش نوبی ہے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے رضوان مقصد ہو گیا یہ تو ہو گیا گاؤں بات یہ فضل جو ہوا ہے لیا ہے تو میرے نا مقصد فضل اور لیا گیا فضلم ربدی ہوں گا فضل تو ہر طریق سے آسک ہوتا ہے لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ رضا کے بعد ہوتا ہے کسی شہر کا کسی دوسرے شہر سے ہم اہم ہو جائیں رضی اللہ کتنی عظیم چیز ہے وہ خدا کے قوانین سے ہم اہم ہو گئے ان قوانین کے نتائج کن سے ہم اہم ہو گئے بات تو بھائی زندگی کا مقصد یہ ہے نمار اللہ جسے کہا جاتا ہے کچھ مدی آپ ترجمہ کیجیے مگر کی سطح پہ آپ آ جو بھی اپنے अपने مندر میں اپنے اپنے گرجا میں جو بھی خدا کو باتی ہے دور کوئی گھنٹہ بجاتا ہے کوئی گانے گاتا ہے کوئی سب کچھ کسی سے پوچھ کے وہ یہی کہتا ہے خوش ہوتے ہیں اس کے پاس مودی نے وری سب نا یہاں تک پابندی تھی واحدہ بات آگے بڑی دور چلتی ہے واحدہ انت ان دو تک چار منٹ میں ختم کر دیتا ہوں بیٹا سری گا وہ جب پھر یہ پابندیاں ہٹ جائے ہم زندگی کے اندر آ جائے تو ٹھیک ہے پھر وہ شکار بنانے والی بات یہ ہے وہ تو وہ تو, تو وہاں تک تھی بات یہاں تک آ رہی کھانے پینے کی چیزوں کی بات آ رہی ہے پھر درمیان نیک چیز آ رہی ہے وہ تو یہ جو انسانیت کی دنیا ہے نا سبھی دنیا سے آگے اخلاق کی دنیا اخبار کی دنیا کہیں نظر انڈا نہیں اس کو کر لنت ان کا نام قوم انسان سدوال مسجد الحراؤ میں انتا سو تیرہ سال مکے کی زندگی میں انہوں نے ان کو ستایا کن پوری طرح سے ستایا وہاں سے نقل مکانی کی مدینے میں ہر سال قریب نشلے گلار لے کر ان کے سن سات ہزار تک ساوتوں کے مکہ پھٹا نہیں ہو گیا ایک دن انہوں نے چین سے نیپ ریش لگا مکہ پھٹا ہوا حج سن نو ہری میں فر ہوا پہلا حج کرنے کے لیے یہاں گئے اب یہ مکہ یا کعبہ یہ تو ان لوگوں کا تو مرکز تھا اس کے پیش پر یہ سارے لوگ وہاں آئے کہ جنہوں نے تیئیس سال یا کم از کم بیس سال تک مسلسل ان لوگوں کو ہر قسم کی یہ دی یہ پہنچا ہر قسم کی قسمت لیکن پتا ہے بکا کے بعد انہوں نے سرینڈر کیا آگئے گئے اسلام کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ تھی کہ جب سے آمنا خاندہ ان کا آپس میں یہ ہوا اس طرح سے سامنا سامنا ہونے سے بیس برس تک جنہوں نے اس قدر تیروں کے ناطے چرکے ان کے لگائے ہوئے ہیں وہ زخم کیوں نہیں ہرے ہو جائے اب یہ فاتح کی حیثیت سے وہاں کابے کے اندر غریب کی حیثیت سے ان کی حکومت ہے اس کے تابے وہ لوگ آ رہے ہیں یہ چیز انسانی تو ہے جذبہ بیدار ہو سکتا ہے اس انتظام کا انہوں نے حدیبیہ میں نبی نبیتم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ کرار کے ساتھ آئے تھے عرب کے قومی معمول کے مطابق بھی ہر, ہر مہینے کو اجازت تھی کہ وہ آ کے حج میں شریک ہو جائے ادیش نے ان کو منع کر دیا کہ تمہیں ہم نہیں آنے دیں گے اب بغیر کابل کو چوئے ہوئے جو واپس انہیں آنا پڑا تھا یہاں تک انہوں نے ان پر بندشیں کی تھی آج یہ وہاں غالب فاطے کی حیثیت سے اپنی حکومت کے زیر تمام یہ حجی نے کاٹ ہو رہا ہے آج وقت تک یہ کہتے کہ انہوں نے ہمیں بیس سال تک یہاں نہیں آنے دیا ہم انہیں نہیں آنے دیا آپ سمجھتا تھا ذکر یہ ہو رہا ہے کا یا دن بندنا کو ان کا نان کسی قون کی دشمنی تمہیں اس پہ ہم آدھا نہ کر دو کہ تم وہی کچھ کرنے لگ جی انہوں نے تمہارے ساتھ کیا پتا اللہ! دیکھ رہے ہیں کس مقام پہ لے جاتے ہیں فٹ بات ہڈ کے ایران کی ہو رہی تھی وہاں کے ستار کی ہو رہی تھی لیکن فوراً نہیں مرنا لیکن یہ جرم ہو جائے گا اگر تم نے ایسا کیا تو نامو گورنمنٹ کہہ کے واضح کیا کہ یہ ٹھیک ہے ہم تو کرتے ہیں تو بڑی رشوی تھی لیکن مقصد تو یہ تھا کہ یہ اس قابل نہ رہیں اتنی قوت ان کی توڑ بھی جائے کہ کسی مظلوم کو ظلم نہ کرے وہ قوت ان کی چھوٹ گئی ہے بات ختم ہو گئی اب ان سے کس انتقام کے کوئی نہ یہ یاد رکھنا یہ آئیں گے تمہارے سامنے آئیں گے ایک ایک سے دیکھ کے تمہارے دل میں یہ جذبات انتقام برار ہو جائیں گے کرنا نہیں جلوم ہوگا یاد رکھو ایسا نہیں کیا جاتا سکے گا مت آدے تھا صاون وغیرہ رکھا نہیں بات نہیں دنیا کے کسی گوشے سے کئی آواز ہوتے جہاں دیر تو قتوا کی بات ہو رہی ہوتا بناتا آب و اس میں اس میں اردوان کی جو باتیں ہیں ان میں تاون نہیں سن کر سکتے رق اللہ عوامی نے چیز کرو اناشد باقی راغیے کے ساتھ ان جہین سے متدف ان کی بات سورس ان کا مواوضہ ان کا نتیجہ ہم پہ چھوڑ دو وہ ہم لیں گے تم اپنی سطح سے نیچے مت گرو تمہارے لیے یہ چیز نہیں ہے سورہ المائدہ کی دوسری رائے ہم کر چکے ہیں مان تو جی ہاں تیسری رائے سے ہم فائنس لیں گے سب تقبل منا دن ملنا کارن سے